شہید اسلام ڈاٹ کام و کلو صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا بات تھی نا آفروں کو کہا جائے گا تو تکبر بھی کرتے تھے پیس بھی کرتے تھے چنانچہ اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے تکبر تھا یا نہیں بڑے ڈیل ڈول دار بڑے قد والے تو جو متکبر تھے ان کو ہم نے زلیل و خار کر دیا عذاب آیا ان پہ اور تذکرہ کرو تم بھائی آد کا قوم یاد کے بھائی کون تھے جی حوض علیہ السلام جب کے خبردار کیا اس نے اپنی قوم کو ریگستان کے اندر آکاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے جب خبردار کیا اس نے اپنی قوم کو ریت کے ٹیلوں میں ریگستان میں اور تحقیق گزر چکے ڈرانے والے اس سے پہلے بھی بعد میں بھی اے اللہ کے رسول اللہ تابل اللہ کیسے خبردار کیا اس مضمون کے ساتھ یہ کہ نہ عبادت کرو کسی ہے کی سوائے اللہ کے بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تم پہ عذاب دن بڑے کا کالو اناد قوم اناد قوم قوم ضد میں آ گئی کہنے لگے کہ آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے یہ تو باپ دادا سے معبود ہیں پس لے ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو وعدہ دیتا ہے اگر ہے تو سچوں میں سے کالا ہو حود علیہ السلام نے فرمایا بھائی عذاب کا علم خدا کے پاس ہے میں عذاب سے ڈرانے والا ہوں یا میرے ہاتھ میں عذاب ہے میں تو ڈراتا ہوں سوائے اس کے نہیں علم عذاب کا نزدیک اللہ کے ہے اور پہنچاتا ہوں میں تمہارے پاس وہ پیغام کہ بھیجا گیا ہوں میں ساتھ اس کے لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو ایسی قوم کہ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو میں عذاب سے ڈراتا ہوں تم کہتے ہو عذاب لے آ لے خدا کا کام ہے آخر جی عذاب آ گیا جو عذاب مانتے تھے وہ کیا آ, کس صورت میں آیا بادل کی صورت میں بادل آ رہا ہے قوم یاد خوشی منا رہی ہیں کیا منا رہی ہیں خوشی کے بی برسے کا بادل آ رہا ہے حالانکہ وہ کیا تھا خدا کا تھا. دیکھو جی پر جب کہ دیکھا اس عذاب کو بادل کی شکل میں آر کا منع بادل کی شکل میں وہ متوجہ ہونے والا تھا ان کی بادو کی طرف کالو کہنے لگے یہ بادل ہے می برسائے گا ہم پہ یہ خوشی ظاہر کی قوم نے کالا حود علیہ السلام نے کہا یہاں کالا مقدر ہے کہا حود نے بلکہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے جلدی مانگا تھا ری ہو یہ ایسی توند ہوا ہے جس کے عذاب اندار عذاب دردناک ہے تو دم میرو کل شین بیا میرے رب اکھاڑ پھینکے گی تو دم میرو کا منع اور جیسے ساخت درختوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے نا تو وہ بھی درختوں کی طرح تھے بڑے بڑے قد تھے کھجوروں جتنا اکھاڑ پھینکے گئے ہر چیز کو ساتھ حکم رب اپنے کے آخر نتیجہ یہ نکلا پاس بہو پاس ہو گئے نہ دیکھے جاتے تھے مگر صرف ان کے مکانات آب تباہ جانور تباہ اسی طرح بدلہ دیتے ہم قوم مجرمین کو یہ سنت اللہ لکھو یہ قوم آد کا حال بیان کر کے اب التفات ہے مکے والوں کی طرف او مکے والوں قوم آج تم سے زیادہ طاقت میں سخت تھے تم نہ غرے بنو جتنا ان کی وجودی طاقت تھی اپرادی طاقت تھی تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے والد مکہ ہوں اور البتہ کی طاقت دی ہم نے ان کو ان باتوں کے ان اننافیہ ہے کہ نہیں طاقت دی ہم نے تم کو بیچ اس کے اور کیے تھے ہم نے واسطے اس کے کان بھی اور آنکھیں بھی مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھدار بھی تھے دنیا کے لحاظ سے بہرے گونگے نہیں تھے اچھا جی اور دل بھی لیکن نہ کام ہے ان سے ان کے کان نہ آنکھیں نہ دل کچھ بھی سمجھے جی یہ عذابی درست تھے از قانج حدون بیات اللہ سبب ازا وہ اس لیے کہ تھے انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کو اور نازل ہو گیا ساتھ ان کے وہ عذاب کہ تھے ساتھ اس کے کیا کرتے استذا کرتے والل کنا تخویف دنوی یقینی بات ہے کہ ہلاک کر دیا ہم نے ان بستیوں کو جو ارد گرد تمہارے تھے ڈبلو یہ بھی ارد نا ادھر یمن کی طرف جاتے تو قوم میں آج کی بات تھی ادھر شام کی طرف جاتے تو قوم میں لوٹ کی بستی ہوتی تھی سمود کی بستی ہوتی تھی یقینی بات ہے کہ ہلاک کر دیا ہم نے ان بستیوں کو جو ارد گرد تمہاری تھی اور سررفن آیات ایسے نہیں ہلاک کیا ہم نے پہلے ان کو سمجھایا سررفنا کا وہ نا بہندہ اور بیان کیا ہم نے آیات کو ان کے لیے تاکہ وہ رجوع کریں شرک سے بعض آ جائیں اپنے آیات تشریح بتائیں آیات تکوینیا بتائیں خلولا نسر دعو صورت دعو صورت اور اضالۂ شبو شب و مکے والوں کا یہ تھا کہ وہ بستیاں جو ہلاک ہوئیں یا قوم آج ہلاک ہوئیں وہ بے پیر تھے وہ کیا تھے جی بے پیر ان کے مرشد نہیں تھے ہمارے کیا ہیں پیر ہیں مرشد ہیں ہم پکاریں گے اے سمجھ مدد پیر ہوں بہاول حق میرا دھک وہ بے بے مرشد تھے ہم تو مرشد والے ہیں شباز قلندر کو پکاریں گے بہاول حق کو پکاریں گے ہماری مدد کریں گے اللہ نے فرمایا وہ بھی پیروں والے تھے لیکن پیروں کے کوئی کام نہ آئے فلا اللہ ناسار وہی ہے پیروں والے تھے بس کیوں نہ مدد کی ان کی وہ معبور جن کو بنا لیا تھا انہوں نے سوائے اللہ کے قربان ذریعہ قرب کا قربان منا ذریعہ قرب کا بنایا وہ مدد نہ کر سکے اے بابا یہ اتنا خضو ہے نا یہ ہے فیر یہ ہوم مدر معذوف ہے وہ پہلا مقول بنے گا آلحہ جو ہے مقول دوسرا بنے گا اور قربان لہو بنے گا اب مانا سنجیے جی اتنا خضو ہوم جن کو بنایا تھا سوائے اللہ کے معبول کیوں بنایا تھا قربان خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے یہ معبود ہیں ما اللہ ماں کے قریب وہ انہوں نے مدد کی کیوں نہیں مدد کی بل ذلو غائب ہو گئے وہ غائب ہو گیا ان سے بس ذال یہ تھا ان کا ڈھکو سلا کا معنی لکھو جی کیا وہ ایک ہوتا ہے چھوٹا جھوٹ اور دوسرا کیا ہوتا ہے ڈھکوسلا سو جھوٹ ملاؤ تو ایک ڈھکوسلا بنتا ہے سمجھے <laughs> <laughs> اور تھا یہ ان کا ڈھکوسلا کہ ہماری پیر فقیر مدد کرتے ہیں ڈھکوسلا تھا ان کا بماکان یفتروں ساتھ ان باتوں کے جن کو گھٹتے تھے اور اپنے پیروں کے بارے میں جھوٹی باتیں بھی گھٹتے تھے وہ بھی ختم ہو گئی وہ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں نہیں جیسے میں نے کہا کہ ایک بتتی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پیر نے کتی کو کیا مارا پاؤں مارا مری پڑی تھی زندہ ہو گئی کیا اور سات ان باتوں کے جن کو گھڑتے تھے وہ باتیں بھی غائے مابودان باطلا بھی کیا غائے وائف نا کا نافا منا دلیل نکلی یا جنات دلیل نقلی از جنات میرے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی نا تشریف آوری آپ کو نبوت ملی تو یہ جن اور شیاطین جاتے تھے اوپر کیا سننے خبریں کوئی فرشتوں کی خبریں سننا تے اور اپنے قہلوں کو بتاتے تو جن اور شیاطین جو گئے نا اوپر خبریں سننے کے لیے تین پہ کیا ہوئی دی؟ شہاب ثاقب کی بمباری ہونے لگی تو انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یار کوئی نیا واقعہ تو نہیں پیش آیا جس کی وجہ سے اتنے پہاڑے لگ گئے ہیں ہمارے پر بمباری ہے اندر ایک ہلاک ہے نصیبین کا تو نصیبین کے جن آئے گھومتے پھرتے آخر کوئی مشرے کوئی مغرب ادھر جن چلے گئے تو نصیبین کے جن جو گھومتے پھرتے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی ہے بتن نخلا مکے سے طائف جاؤ نا تو وادی آتی ہے بات نخلا آپ صحابہ کرام کو وہاں نماز پڑھا رہے تھے سنڈے صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو وہ جو آئے نا جن تو ایک درخت کے اوپر بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنا قرآن پاک سنا اور اپنے ساتھیوں کو کہنے دکھ چک یہ سنو اور قرآن پاک اتنی تاثیر تھی قرآن پاک کی کہ غیربانہ طور پہ ایمان لے آئے کہنے لگے یہ نبی برحق ہے ہم اس کے ساتھ کیا ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور اپنی قوم کو سمجھایا چنانچہ اس کے بعد وہی صورت جن نازر ہوئی قل ہی آئے انستا نا پر منا یہ بات ہی سمجھ آ یہ باقی تفسیروں کے اندر زیادہ لمبے چوڑے واقعات ہیں میں نے مبثر عرض کیا یہ دلیل نقلی کیسے ہے جی جنا سے اے انسانو تم نہیں مان رہے لیکن جنوں نے قرآن کو مانا ویسل اپنا اور جب پھیرا ہم نے طرف تیرے ایک جماعت جنوں کو اس حال میں کہ سنتے تھے قرآن کو حضور کا قرآن سنا پلمبا حضر ہو پر جب اس قرآن کو حضرت کلاوت کر رہے تھے کال الگ چپ ہو جاؤ کیا دیکھو جین کہہ رہے ہیں کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں تم چپ رہو لیکن خیر مکلت کہ نہیں تو تم پڑھو پیچھے جین کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور کا قرآن پڑھ رہے ہیں چپ رہو غیر مکل کا کہتے ہیں نہیں پیچھے پڑھو چپن ایمان لائے اور پھرے طرف قوم اپنے ڈرانے والے قالو یا کو منا تبلیغ جنات قوم کے پاس پہنچ جا کہنے کے اے ہماری قوم بے شک سنا ہم نے ایک عجیب کتاب کو جو اتاری گئی علیہ السلام کے تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو آگے اس کے ہیں تورات انجیل کی تصدیق کرتی ہے وہ ہدایت دیتی ہے طرف حق کے اور طرف راستے کے اس کے سیدھے کے ادھر اوصاف کتاب لکھ لو جی کتاب بن کے بعد ان ہے ان ضلع چلے کو اوصاف کتاب ضرا نمبر ایک مصدق نمبر دو یادیلا لق نمبر تین اللہ طریق مستقیم نمبر کتنی دنی؟ یہ کتاب کیا اصاف ہیں، یا قوم آنا, اے ہماری قوم عجیب ادائی اللہ یہ ترغیب ہے کہا مانو اللہ کے دائی کا اللہ کا دائی پکار رہا ہے کہا مانو مسلمان ہو جاؤ اور ایمان اللہ ساتھ اس کے بخشے گا اللہ واسطے تمہارے گناہ تمہارے پنا دے گا تم کو دردناک سے یہ ہے ترغیب آگے ہے ترغیب وہ ملا جو ترغیب اور جس نے نہ کہا مانا اللہ کے دائی کا پس نہیں وہ ہرانے والا بیچ زمین کے زمین کے کسی حصے میں چھپ جائے وہ ہرا نہیں سکتا اور نہیں واسطے اس کے سوائے اللہ کے کوئی مددگار یہی لوگ گومراہ سری کے اندر ہوں گے جو نہیں مانیں گے او دلی لکلی برائے امکان قیامت دلی لکلی برائے امکان قیامت جا نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کی آسمانوں کو زمین کو اور نہیں تھکا ساتھ پیدا کرنے ان کے وہ خدا تھک گیا ہے نہیں تھکا بے قادرین یہ بات زائدہ ہے اور قادر کے نی تری کو او ان اللہ ہے نا وہ اسم ہے یہ اس کی خبر ہے انہ کی کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ قادر ہے اب سمجھ گیا اللہ قادر ہے اوپر اس کے کہ زندہ کرے مردوں کو کیوں نہ وہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے میرے محترام یہ دلیل کس کے لیے تھی امکان قیامت امکان کی قیامت کے بعد کیا ہوتا ہے کنویں کی آمت لکھو وہ کنوے کہ آمد جس دن پیش کیے جائیں گے نار کے کہا جائے گا, کیا نہیں یہ دو زخ حق امر باقی نہیں تو اقرار کریں گے کالو اکرار مجرمین کیوں نہ قسم ہمارے رب کی تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ پر چکھو تم یہ امبر کون سا ہے توبیخی بھی وجوب امر والا نہیں چکھو تم عذاب کو بس حبا اس کے کہتے تم کفت کرتے دنیا میں فاسبر اے میرے محبوب یہ منکری نے کیا بکواس کرتے ہیں آپ ان کو دلائل دیتے رہیں زیادہ پریشان نہ ہوں آپ صبر کریں فاسبر تسلی خاتم الانبیاء بس صبر کریں جیسا کہ صبر کرتے رہے ہمت والے رسول اول الازمین ال رسول کیا کون جی اوللازمین الرسول ہیں ایک رسالہ نکلتا ہے ملتان سے سمجھے جی ملتان سے رسالہ نکلتا ہے جی اس کا نام ہے محاسن اسلام اس میں لکھا ہوا تھا آج سے دو سال پہلے میں نے دیکھا کہ ایک سکول کے طالب تھے سکول کے طلباء سے امتحان لیا گیا پرچہ تحریری تھا کہ دو اول الازم رسولوں کے نام لکھو دو اولو لازم رسولوں کے نام لکھو جواب میں انہوں نے لکھا ایک مسٹر محمد علی جناب دوسرا ڈاکٹر اقبال یہ اولو لازم رسول ہے یہ حال ہے اے ٹر پڑھنے والوں کا یہ حال ہے جو ٹر پڑھتے ہیں نا میرے عزیزم رسول کے متعلق دو قول ہے ایک قول تو یہ سارے رسول کیا ہیں جی عزم ہے ٹھیک ہے نا دوسرا قول پہلے پڑھا ہو نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا یوسا محمد کریں یہ اول الازم رسول پہلے پڑھا ہو نا جیسا کہ صبر کیا ہمت والے رسولوں نے اور نہ جلدی کر واسطے ان کے عذاب کی عذاب آئے گا کان نہ ہم میں جراؤ نہ شدت عذاب دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے لیکن قیامت کا عذاب یہ ہے شدت عذاب گویا کہ جس دن دیکھیں گے وہ عذاب کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یقولون آگے مقدر ہے کہیں گے کہ نہ ٹھہرے تھے اپنی قبروں کے اندر مگر ایک گھڑی دن کی قبر کا عذاب ان کو ایک راحت معلوم ہوگا بلاگ بلاگ سے پہلے حاضہ مقدر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دینا ہے مضمون آپ آپ خلاصہ یہ سمجھ لیجیے پس نہ ہلاک کیے جائیں گے مگر قوم وہ جو مکمل فاسق ہیں یہ اللہ کو سنات طریقہ ہے کہ کامل فاسقین کو ہلاکات آتی ہے مومن کو نہیں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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام